اے آمان وال بے شک بہت پادری اور جوگی لوگوں کا مال ناہک کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور وہ کے جوڑ کر رکھتے ہیں سنا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتے انہیں سنا دردناک عذاب کی